یعنی بحثہ نی امب خرپن ہمسایین کھڑپن درے تو اب جی حدیث گوپی حدیث و ندی حدیث فرآن جوڑ بسن کسل بن سوس اولاد رسول اللہ عل آل محمد اولاد کو کل محبت بسنکھوں عال محمد اولاد کو المب ماشور بند ذہنی دوسرا حدیث قصل بساں محمد اولاد کن بے اللہ عمل بحثنگ محمد نیمبَ ہمسائن کھرپن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 اور یاد اسپوٹی ملتکیل امانت نوشت ملتکیل یاد اسپو یہاں سے شوبنی نقل اوسد امان انفی دنیا سے اوسط یعنی امانت انفی دنیا سے باد اولاد کن دنیا نو مت پو امانت نیوں برینگ سے امانت نیسے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 کسل بند کر بر کر بدر منیری و سما تو اگر چکی چونچی کا مل دو اور تو اگر وجود کا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 محمد نال محمد گئے بیر پر آمین یا رب العالمین